وہ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اکثر لوگ اکثر لوگوں کا یہ منہج جو ہمارا ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے اور اگرچہ اس میں معصوم جانے جاتی ہیں تو اس تو ویسے جانی تھی اور خود کش حملہ خودکش حملہ نہیں ہے یہ شہادت ہے اور اکثر لوگوں کا یہ منہج ہے ہم آپ کی سنیں یا اکثر لوگوں کی دیکھیں دنیا میں یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بار بار میں نے ہمیشہ ہی بات کی ہے کہ اکثریت حق میں عیار نہیں ہے پورا مجید میں دیکھیں آپ صورت یوسف میں اور دیگر صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاقی نقصر انناسی لا مینون ولاقی نق سر انناسی لا علم وی نکسر انناسی لا یشکر اگر اکثریت کی بات کرتے ہیں تب تو بات نہیں بنتی آپ کی کیونکہ حق اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا یاد رکھے خاص طور پر اس زمانے میں جب شر, شر ہر جگہ موجود ہے اور نبی اکریم صحیح مشہور حدیث 71 فرقے بنے عیسائیوں کے 72 اور مسلمانوں کے میری امت کے 73 فرقے بنے کے سارے کے سارے جنم سوائے کے تو اکثر لوگ کہاں ہیں اکثر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور سیبار مسلم کی مشہور روایت میں جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیں دکھائی گئیں ایسے دیکھا کہ نبی ہیں ان کے ساتھ دو یا تین لوگ ہیں اور ایسے بھی نبی تھے جو اکیلے تھے اور کیا جس نبی علیہ سلاد کوئی بھی شخص نہیں تھا کوئی بھی امتی نہیں تھا کیا اس کا راستہ غلط تھا نہیں میرے بھائی تو معیار ذاتی یا کم تعداد میں نہیں ہوتا معیار ہوتا حق کا اس لیے ابراہیم علیہ صلاح اسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نا ایک شخص امت تھا کیوں کیونکہ حق میں تھا تو حق پہ اگر دو لوگ ہوئے چار ہوں یا بیس ہوں یا سو ہوں اور باطل پہ اگر لاکھوں کی تعداد ہو تو امت یہ ہے جو, جو کم ہے تو تعداد کبھی بھی دلیل نہیں بنتی جو حق ہے اسی کو اسی کی اتباع کی جاتی ہے اگرچہ کم تعداد میں کیوں نہ ہو